فرمانے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس گئے گزرے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص صحابہ کے نصب شریف کو مطلب اس گئے گزرے زمانے میں بھی زنا سے محفوظ رکھا الحمد للہ اور اکال سلاط وسلام فرماتے ہیں کہ ہماری پیدائش نکاح سے ہے برائی سے نہیں نبی پاک علیہ السلام کی نسل پاک میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدتنا تنہ امینہ و سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما تک کوئی مشرک اور کوئی کافر نہیں ہوا اور نہ کوئی زانی ہوا یہ نسل پاک کفر و زنا سے محفوظ ہے یہ ہے اللہ تعالی کی کرم فرمائی اگر حضور علیہ صلاۃ وسلام کے اباؤ و جداد میں ذرا سی ہی ہوتی تو بعد نبوت کفار حضور کو تانے دیتے اللہ تعالی نے اس نسل کو ہر عیب سے محفوظ رکھا فتح کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عن ہو جیسے پیاروں کو اول سے ہی ہر عیب سے بچایا اور تفسیر خازن نے بروایت قلبی نقل فرمایا ہے کہ اہل عرب دن میں مرد ننگے طواف کرتے تھے اور رات کو عورتیں اندھیرے میں بالکل ننگی طواف کرتی تھیں ان دونوں کاموں سے روکنے کے لیے بھی آیت مبارکہ نازل فرمائی گئی تو بہرحال میرا رب درس یہ دے رہا ہے کہ لوگوں تم ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور خفیہ گناہوں سے بھی یہ دونوں قسم کے گناہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو کیونکہ جو لوگ کسی قسم کا گنا کماتے ہیں وہ قریب ہی اپنے کیے کی سزا پائیں گے تو تم اللہ کی بارگاہ میں سزا کے مستحق ہو کر نہ آؤ بلکہ ثواب کے مستحق ہو کر آؤ یاد رکھیں کہ ہر عضو کے بہت گنا ہیں جیسے ہر عضو کی بیماریاں بہت ایسے ہی ہر عضو کے گناہ بہت بطور اجماع یہ سمجھ لیجئے کہ جس سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منا فرما دیں یا ناخش ہوں وہ گناہ ہے اور جسے جس اللہ رسول پسند فرمائے وہ نیکی ہے حتیٰ کہ اگر کسی نماز سے حضور علیہ السلام ناراض ہیں تو وہ گناہ اور اگر کزا نماز سے راضی ہیں تو وہ نیکی کوئی چھوٹا گنا حقیر جان کر نہ کر لو کبھی معمولی چنگاری گھر جلا دیتی ہے اور کوئی چھوٹی نیکی حقیر جان کر نہ چھوڑو کبھی ایک گھونٹ پانی جان بچا لیتا ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ گناہوں کے لیے قصب ضروری ہے نیکی کے لیے صرف عمل کافی قصب اور عمل کا بھی فرق ہے جس جانور پر اللہ کا نام دیدہ دانستہ چھوڑ دیا گیا ہو وہ حرام مردار خواہ اس طرح نام چھوڑا گیا ہو کہ وہ بغیر زبا مر جائے یا اس طرح کے غیر خدا کے نام پر ذبح کر دیا خواہ اس طرح کے خدا کے نام کے ساتھ اور کسی کا نام ملا کر ذبح کیا خواہ اس طرح کے دیدہ دانستہ خاموشی سے بغیر خدا کا نام لیے ذبح کر دیا بہرحال حرام ہے اسے نہ کھاؤ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا فسق گناہ ہے بدکاری ہے ناجائز ہے حرام ہے تو جانور کے جو اجزاء کھائے جاتے ہیں مردار کے وہ اجزاء کسی طرح استعمال نہیں کیے جا سکتے حتیٰ کہ ان کی قیمت لینا بھی حرام اس قیمت کا استعمال کرنا بھی حرام جیسے گوشت چربی کلیچی گردے وغیرہ مگر جو اجزاء کھائے نہیں جاتے ان کا استعمال بھی جائز ہے ان کی قیمت بھی حلال جیسے کھال سینگ کھر ہڈی بال وغیرہ تو شیطانوں کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے دوست کافروں کے دلوں میں شبہات وارد کرتے ہیں تاکہ اے لوگوں وہ تم میں شبہ ڈالیں اور تم سے جھگڑے کریں تم ان کے کہنے میں نہ اسلام پر قائم رہو اگر تم نے ان کی مانی اور ان کے احکام اسلامیہ کا انکار کر دیا تو تم بھی انہی کی طرح کافر و مشرک ہو جاؤ گے کہ اسلام کے ایک عقیدے یا عمل کا انکار بھی ویسا ہی کفر ہے جیسے سارے احکام کا انکار تو کامیاب مسلمان وہ ہے جو دل کے جسم کے چھپے کھلے چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ سے بچا رہے عقیدے نیت ارادے خیالات بھی ٹھیک رہے اور بدنی مالی گناہوں سے بھی دور رہے اللہ تعالی نے انسان کو ظاہری و باطنی بہت سے عذاب بخشے ہیں اور ہر عضو کے سدہا گناہ ہیں سدہا نیکیاں ہیں تو اس آیت کریمہ نے دو لفظوں میں ان سب کا اجمالی ذکر فرما دیا اللہ اکبر اس جمال کی تفصیل احادیث شریفہ اقوال علماء و براقات صوفیہ میں ظاہر ہے کہ موجود ہے اور جیسے ہر قسم کے کھلے چھپے گناہوں سے بچنا ضروری ہے ایسے ہی ہر قسم کی کھلی چھپی نیکیاں کرنا بھی لازمی ہے نماز عید نماز جمعہ نماز پنجگانہ کھلی نیکیاں ہیں انہیں اعلانیاں کرو کہ عید کے دن اچھے لباس پہنو اور اچھا لباس پہن کر تکبیر پڑھتے ہوئے بلند آواز سے عید گاہ جاؤ بکیا نمازیں مسجد میں جماعت سے ادا کرو اور نماز تہجد چھپی نیکی ہے اسے گھر کے گوشے میں اندھیرے میں چھپکے سے اکیلے ادا کرو یوں ہی ظاہر اعضا کی نیکیاں بھی کرو یعنی عبادات اور دل کی دماغ کی نیکیاں بھی کرو اچھے عقائد اختیار کرو کسی شخص کو کسی حالت میں گناہ کرنے کی اجازت نہیں گناہ ایک آگ ہے جو ہر پیر فقیر امیر غریب سب کو جلا دیتی ہے اللہ اکبر جو کہے کہ مجھے شراب حرام نہیں نماز فرض نہیں میں جو چاہوں کروں وہ کافر ہے اسے چاہیے کہ زہر کھا کر آگ میں کود کر سمندر میں ڈوب کر دکھائے جب یہ چیزیں اسے ہلاک کر سکتی ہیں تو گنا بھی اسے برباد کر سکتے ہیں یوں ہی کوئی شخص نیک اعمال سے بے نیاز نہیں جو کہے کہ مجھے اعمال کی ضرورت نہیں وہ بھی کافر ہے ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ غذا ہوا دھوپ زمین اور آسمان فائے سے فائدہ حاصل کرنا چھوڑ دے انہیں چھوڑ کر زندہ رہ کر دکھائے جب جسمانی زندگی کے لیے چیزیں ضروری ہیں تو روحانی زندگی, زندگی کے لیے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توصل اور نیک امال بھی ضروری ہیں جو بو کر گندم کاٹنے کی حوث جو بو کر گندم کاٹنے کی حوصلہ محذ دھوکا ہے تو جو بوو وہی وہ کاٹو گے تو اس ایت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے یہ درس دیا ہے ارشاد فرمایا گیا ایت نمبر 122 او من کان میتن فاحیینا ہو وجعلنا لہ نورم يمشی بہ فی الناس کمن کممصلو فی ظلمات ليس بخارج منها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 اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا تاریکیوں میں ہے ان سے نکلنے والا نہیں یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے پچھلی آیت میں ظاہری باطنی گنا چھوڑنے کا حکم دیا گیا اب اس کے نتیجے کا ذکر ہے کہ اس پر عمل کرنے والا نور پر ہوتا ہے اور اس پر عمل نہ کرنے والا اندھیریوں میں رہتا ہے کویا علاج کے بعد انجام کا ذکر ہے چند روایتیں شان نزول میں مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں کہ ایک بار ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ نجاست پین کی میرے آقا علیہ السلام کو اس سے بہت دکھ ہوا سیدا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی ہو ابھی ایمان نہیں لائے تھے آپ شکار کھیلنے باہر گئے ہوئے تھے جب شکار سے واپس آئے تو آپ کی زوجہ یا کسی اور نے آپ کو خبر دی کہ آج حضور علیہ السلام کو ابو جاہل نے اس طرح ستایا ہے کہ ان پر نجاست پھینکی ہے تو آپ اسی حالت میں تیر کمان لے کر ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کے سر پر کمان زور سے ماری قریب تھا کہ آپ اسے مارتے مارتے زخمی کر دیں لیکن سر تو اس خبیر کا پھٹی گیا تھا وہ خوشامد کرتا ہوا بولا کہ محمد ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں تم انہیں کچھ نہیں کہتے الٹا مجھے ڈانٹتے ہو تو سید شہدا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ عن ہو صاحب ایمان نہیں تھے فرمانے لگے کہ تم سے بڑھ کر بیوقوف کون ہے کہ خود ہی پتھر کی مورت بناتے ہو اسے پوجنے لگتے ہو یہ فرما کر یا تو وہاں ہی یا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لائے اور آپ کے ایمان لانے پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں سید شہدہ امیر حمزہ ردی اللہ تعالی عنہ ہو اور ابو جہل کا فرق بیان کیا گیا اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی کہ زمانے کفر میں یہ آپس میں دوست تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہو مومن ہو کر ابو جہل سے الگ ہو گئے واصل ال رسول ہو کر واصل باللہ ہو گئے ابو جہل اسی حالت میں رہا اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر اور ابو جہل کے متعلق آیت نازر ہوئی حضرت عمار تعالی عنہ مومن تھے ابو جہل مالدار سردار کافر و مشرک رہا اور ان دونوں کا فرق جو ہے وہ بیان کیا گیا میرے پیارے اور میٹھے میٹھے بھائیوں دیکھ لیجئے اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ایمان عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالی اسے ایمان ہدایت نصیب نہیں فرماتا غور تو کرو کہ وہ بندہ جو پہلے دل کا مردہ یعنی کافر تھا اسے اللہ نے زندگی بخشی کے ایمان کی توفیق دے دی ایمان دل کی جان کی زندگی ہے اس کے علاوہ رب نے اسے بیرونی نور یعنی قرآن یا اپنے محبوب علیہ السلام کا عشق بھی عطا فرما دیا اب وہ اس نور کو لیے ہوئے لوگوں میں چلتا ہے کہ جہاں سے گزر جائے اجیالہ روشنی کر دیتا ہے وہ ایک دو نہیں بہت سی اندھیریوں میں گرفتار ہیں اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ یعنی جیسے گیس والا آدمی گلی کوچوں کو منور کرتا ہوا چلتا ہے ایسے ہی خوش نصیب بندہ اس بد نصیب کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک دو نہیں بہت سی اندھیریوں میں گرفتار اور حالت اس کی یہ ہے کہ ان اندھیریوں سے نکل بھی نہیں سکتا وہ اندھیریاں سے لازم ہو گئی اس کے دل میں گھر کر گئی ان جیسے کافروں کی نظر میں ان کی اپنی بدعمالیاں بدعقیدگیاں ایسی اچھی بلی بنا دی گئی ہیں کہ وہ اپنے کو ہدایت پر مسلمانوں کو گمراہی پر جانتے ہیں جب ان کا یہ حال ہے تو ان کے ہدایت پر آنے کی کیا امید ہے تو یاد رکھیے حضرت سیدنا عمر فاروق اور سید الشہدا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ زندگی یعنی ایمان اور نور ملا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں چیزیں حضور علیہ السلام نے انہیں بخشی مگر رب نے فرمایا کہ ہم نے عطا کی کیونکہ حضور کی عطا رب کی عطا ہے بلکہ حضور کا آستانہ رب کی عطا کا دروازہ ہے جسے جو کچھ رب دیتا ہے حضور علیہسلات وسلام کے وسیلے سے دیتا ہے حضور کے بغیر واسطے خدا کی جو نعمت ملے گی وہ نعمت نہیں عذاب ہوگی بجلی کے پاور کا فیض بلب یا ہیٹر یا فریج کے ذریعے لو اگر ان واسطے کے بغیر براہ راست تار سے لینا چاہو تو فیض نہ ملے گا بلکہ موت ملے گی اس لیے اللہ تعالی نے کفار کے مال و اولاد کو عذاب قرار دیا اور مومن کے مال و جان و اولاد کو رحمت فرمایا الحمد الحمد مومن کی زندگی مومن قبر و حسر صبرحمت اس میں حضور علیہ السلام کا واسطہ شامل مومن کی زندگی کا نام حیات طیبہ ہے موت کا نام وفات یا وصال قبر روزہ جنت حشر محبوب کے دیدار کی جگہ کافر کی زندگی جو ہے اس کی موت رب کی پکڑ اس کی قبر دوزک کی بٹی اور اس کا حشر عذاب کی جگہ تو کافر مرد, کافر بے نورا بے پیرا مومن نور والا پیر والا قرآن میں جہاں فرمایا گیا تو مردوں کو نہیں سنا سکتے اس سے یہی دل کے مردے کافر مراد ہیں اور سنانے سے مراد ہے ہدایت دینا یعنی قبول کا سنانا ان آیات سے سیما مردہ کا انکار کرنا جہالت ہے اللہ تعالی مومن کو دل کی زندگی یعنی ایمان کے سوا خارجی روشنی بھی عطا فرماتا ہے اللہ اکبر جیسے ہم عالم جسمانیات میں دو نوروں کے حاجت مند ہیں ایک داخلی نور یعنی آنکھ کی روشنی دوسرا خارجی نور یعنی چاند سورج یا مطلب الیکٹرک کی روشنی سمجھ لیں اسی طرح ہم عالم روحانیات میں داخلی خارجی دو نوروں کے حاجت مند ہیں یعنی قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم مومن صرف نورانی ہی نہیں ہوتا بلکہ نور بخش بھی ہوتا ہے جہاں سے گزر جائے وہاں روشنی کر دے اللہ اکبر جس درجے کا ایمان اسی درجے کی اس کی روشنی اس کا فیضان جیسے گیس والے کے گیس سے نور تو درو دیوار خار گلزار سب پا لیتے ہیں مگر رستے کی راہبری صرف انسان پاتا ہے یوں ہی مومن کی اطاعت ساری مخلوق کرتی ہے مگر اس سے ہدایت ولایت صرف انسان پاتے ہیں دریائے نیل نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت کی تو طاق قیامت بہتر رہے گا انشاءاللہ سالانہ لڑکی کی بینٹ بند ہو گئی زمین نے طاقت کی کہ چوسا ہوا تیل اگل دیا تو نور صرف ایک ہے اگرچہ اس کی صفتیں بہت ہیں مگر تاریخی ہزارہ یہ فائدہ نور کو واحد اور ظلمات کو جمع فرمانے سے حاصل ہوا باغ کفر قابل زوال ہے نا قابل اللہم صلی علی سیدنا و محمد اللہ معذرت چاہتا ہوں موڈیم اچانک بند ہو گیا جس کی بنا پر جو ہے وہ روم سے مطلب چلے گئے تو بہرحال درس تقریبا مکمل ہو گیا ہے چند آیا سے متعلق اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا انشاء اللہ آیت نمبر ایک سو تیئیس سے ہم کل درس قرآن کا انشاء اللہ آغاز کریں گے جی جزاک اللہ رضاء تار بھائی تو ابھی ایک ناز شریف پلے فرما دیں مختصر سی ناز شریف انشاءاللہ شاء اللہ تین چار منٹ میں ہم پھر در سے آغاز کریں گے تو کوئی بھائی بھی جلدی سے آ جائیں اور ایک ناز شریف پلے فرما دیں جب ہم ہینڈ ریس کریں تو پھر مائک ہمیں دے دیجیے گا جلدی کریں کون آئے گا مائک پر ناز شریف پلے کرنے کے لیے اللہ علیہ سجید مولانا محسن جو بلکرام علی وبارک وسلم جیت شیپلائی